وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين سلط اللہ عظیم ربرحلی سدری و رب واحل سورہ الواقعہ جب شروع ہوئی ہے وقعت الواقعہ تو اس میں ایک تو واقعی وہ جو بڑا واقعہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بڑا موقع انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ ہوگا اور لئی سل وقت پھر اس کو جٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا پھر تو کافر بھی اس پر ایمان لے آئیں اس میں کہا تھا کہ انسانیت تین گروہوں میں بٹ جائے گی تین گروہ بن جائیں گے ایک تو وہ گروہ ہوگا جو بڑا ہی ممتاز ہوگا وہ سابق مکرب والی المن الفرین کہ بڑی اکثریت ہوگی اس میں اور تاما ٹاما کوئی بعد میں اس میں تھوڑے سے ہوں گے بعد والے مقربین اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال دو یہ گروہ ہو وہ جو مقربین ہے وہی بھی اصحاب الیمین ہی کا جو ہے وہ اے گریڈ والا گروہ ہے جو زیادہ اچھی پوزیشن کے ساتھ پاس ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر منظر کشی کی ہے اصحاب الیمین اور اصحاب شمال کہ ان کو کیا کیا ملے گا بتایا جاتا جو اکانومی کلاس والے ہوتے ہیں فسٹ کلاس والے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ, یہ, یہ چیزیں ملیں گی وہاں آپ کو اسی طریقے سے کہا گیا کہ اصحاب کو کیا ملے گا یہ یہ چیزیں ملیں گی اصاب و کو کیا ملے گا الشمال اصحاب الشمال ما اصاب اصحاب والے لیفٹس وہ اتنے برے حال باس ہے ان کا حال کیا پوچھتے ہو کتنے برے حال میں ہوں گے فی سمو ممیم سموم کہتے ہیں وہ جو سٹیم ہوتی ہے جو کبھی روٹی ایک دم توے پہ ڈالی جائے تو وہ گمر سے اٹھتا ہے اس گمر میں سے کبھی لیک ہو جائے آپ کا ہاتھ پاس ہو تو کیا گزرتی ہے یعنی آگ کے اندر سے آپ ہاتھ نکال کے لے جائیں تو اتنی جلن نہیں ہوتی جتنی اس سٹیم کی جلن ہوتی ہے کہ جہاں لگتی ہے وہ فوری طور پر جلا کے رکھ دیتی ہے وہ آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے یہ ہوگا ہے سموم وہ کھولتا ہوا پانی وہ ضلع اس سائے میں جو گرم کرے گا عام طور پہ جب دھوپ لگتی ہے تو آدمی دور کے سائے کے نیچے جاتے درخت کے نیچے فرمایا وہ جو ظل ہوگا اصل میں یہاں جب آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں رتوبت زیادہ ہوتی ہے صبح صبح اٹھو جیسے پاکستان میں ایسے ہو تو بارش ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے یار آج وزٹ پہ کوئی پاکستان سے آیا ہو بندہ تو کہتا ہیں لگتا ہے آج بارش ہوگی یا یہاں بارش نہیں ہوتی یہاں رتوبت کی بارش ہوگی آج بڑی سخت گرمی ہوگی تو وہ بھی ایسا سایہ ہوگا وہ ضلع من یا وہ سایہ جو گرم کرے گا ٹھنڈا نہیں کرے گا کوئی آدمی آگ سے باہ کے کہیں میں سایہ کے نیچے چلا جاؤں اور ٹھنڈا ہو جاؤں نہیں گرم ہوگا لا بار دن والا کریم نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ وہ نرم خو ہوگا پھر یہ کہ اس کے اندر لا یزو کو نفیح بردن والا شرابا وہ اس میں ٹھنڈک نام کی چیز نہیں چکھیں گے نہ ٹھنڈا سایہ ہوگا نہ ٹھنڈا پانی ہوگا نہ کوئی اور چیز ٹھنڈی ہوگی لا یزوک نفیح بردن ولا شرابا اور نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہوگی اللہ حمیمن کھولتا ہوا پانی وہ اور زخموں کی پیپ جو بے بے کے نکل رہی ہوگی وہی پانی پینا پڑے گا ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی یہ وہ انجام ہے جو ہر مرنے والا جو مرتا ہے ان دو میں سے کسی ایک سے لازمن اس کا پالا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سکپ کر جائے اس میں کہ آپ یہ کہیں کہ جی جہاز میں ہو جائیے یہ تکلیف ہوئی تھی دوسرا آدمی کہ نہیں جی میں تو کیا تھا مجھے تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پیش آئے کسی کو پیش نہ آئے ہر مرنے والا یا تو وہ پہلے حال میں جائے گا سابلی امین فی صدر ر مخصوط مندود تل مسکوب وفاقتن کثیرہ لا مقتوعتن اللہ نے برما کاٹ کے نہیں رکھے ہوئے خود کاٹو گے تم لا مقتوعتن وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں لگے درختوں کے ساتھ لگے لگائے ہوں گے ولا ممنوعہ اس لیے کہ ان کا کاٹنا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے جب تمہیں آدمی کہتا نا موڈ ہے چاچا جی کہتے ہیں جو ناتور آموں کے باغ کے وہ کہتے ہیں پتر لے لو ابھی ہو سکتا ہے بعد میں ابھی ان کا موڈ تبدیل ہو جائے گا نکل تمہاری ایسی کی تحریر وہ ممنوع نہیں ہے تو اس لیے کاٹ کے رکھنے کی جلدی کوئی نہیں لا تن نہ تو قطع کیے ہوئے ولا لام ممنوع اور نہ وہ منع ہے ان کو ان کا اتارنا یا تو اس کا اس سے پالا پڑے گا جو مرنے والا کوئی بھی مرا ہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے یا اس سے ہوگا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی اور انجام سے وہ دوچار چار ہوگا اور ہر مرنے والے کو اس کا سامنا کرنا اور ہر ایک نے مرنا ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ قمت اگر ڈیلے ہو جائے یا لیٹ ہے ابھی اور میرے اوپر نہیں گزری تو اس کا مطلب ہے کہ میں بچ گیا ہوں کسی صاحب نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت اللہ کے رسول وہ گھڑی کب آئے گی آپ نے فرمایا ہوا ماں آ چلا تو نے اس کے لیے تیار کیا کیا من مات آفقت قیامت قیامت ہوں جو مر جاتا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہر بندے کی قیامت قیامت سگرا جس کو کہتے ہیں وہ تو مرنے کے ساتھ ہوتی ہر آدمی کی ایک ذاتی قیامت ہے ایک وہ قیامت ہے جو پوری کائنات یونیورس کے اوپر آئے ایک وہ ہے جو انڈیویجل کے اوپر آئے اس کے بعد یہ دو انجام بتانے کے بعد کہ یہ پروجیکٹ ہیں کیا آپ کا دل کرتا ہے جیسے بیرگیا ٹاؤن کے آتے ہیں نا یہ پروجیکٹ ہیں یہ یہ چیزیں یہ یہ سہولتیں یہ یہ فیسلٹیز ہیں تمہاری لائف کے لیے وہ لائف جو آفٹر ڈیتھ مرنے کے بعد جو تم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اصل زندگی وہی زندگی ہے اس لیے جب وہ سورہ الفجر میں فرمایا یا لیتنی تنی لحیاتی بندہ اس دن کہے گا یا قول یا لیتنی تنی لحیاتی اے کاش میں نے حیاتی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اصل حیاتی جو ہے وہ, وہ ہے وہ مل حیات دنیا اللہ لہ ہوں علاد وہ اندار رہتا اللہ وان اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس جو زندگی کہلانے کی حقدار ہے یہ زندگی تو اس کا زمینہ ہے میں مثال دیا کرتا ہوں یہ فری سیمپل ہے آخرت کی زندگی جیسے ہر پروڈکٹ جوتی ہوتی ہے بک والے ہمارے ان کو آ کے وہ قاعدے وائدے پرنٹنگ پریس والے دے جاتے ہیں آپ انٹروڈیوس کروائیں جی یہ سیمپل ہوتا ہے چل پڑے تو پھر آرڈر دیں جی دوائیوں والے ڈاکٹروں کو وہ دوائی والے آ کے دیتے ہیں میرے جیسے دوستوں کو وہ پھر فری پکڑا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے سیمپل کوئی بیکری نہیں چلتی ہے آپ نے دو چار آئٹم جو ہے وہ فری جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نیا اخبار یہاں پر رواج ہے پتن پاکستان میں تو مجھے م... نہیں بچپن میں آ تھے کوئی وہاں کا مجھے تجربہ نہیں لیکن یہاں جب بھی کوئی نیا اخبار چلتا ہے تو وہ اس کا کمپلیمنٹری ایک مہینہ پندرہ دن دس دن وہ پھینک کے جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں آؤٹ لوک اس کی دیکھیں اور دیکھیں مضامین کس قسم کے ہیں اور پھر آپ اس کے اس کو سبسکرائب کریں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سیمپل یہ دیا اس کو چیک کرو پسند آئی تو قیمت دو اب یہ نہیں کہ سیمپل پر گزارا نہیں ہوتا کہ جب بھی بہتری والا ہے تو کہتے کر اور دو چار سیمپل چھوڑ جاؤ نا پہلے سے کہا بھی دو نا سیمپل تو ساری زندگی ہم نے نہیں بنانا اب آدمی کہے کہ آفرت کی زندگی بھی سیمپل پہ مل جائے ان اللہ ہشترا وہاں سودا کرنا پڑے گا یہ زندگی رب کی مرضی کی گزارو گے تو وہ زندگی تمہاری مرضی کی ہوگی لاہوم فیا ماں یا یہاں ماں شاہ اللہ وہاں ما یشا یہاں جو اللہ چاہے ویسی گزارو وہاں جو تم چاہو گے ویسی گزرے گی دنیا میں ہم چاہیں بھی تو اپنی مرضی کی نہیں گزرتی کسی کو کچھ بھی یہاں ہسبے آر نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے ہم کو تو نہ ملا دنیا میں تو بہادر شاہ ظفر بھی تلیہ ہی ملتا گیا تو اگر آپ چاہیں بھی دنیا میں سیٹسفائی ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ خواہشات وہ پودا ہے جو ہر لمحے پتے نکالتا رہتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا یہ آخری پوری ہو گئی تو بس ختم ہم یہاں جب آئے تھے تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ بھئی اتنا ٹارگٹ ہو جائے یار اتنا ہو جائے میرا قرضہ اتر جائے بس ایک ہاتھ گاڑی ہو جائے کوئی تو میں وہاں کے سیٹتا رہوں گا یار بچوں کی روزی نکالتا رہوں گا اسی طریقے سے اور کوئی ایک دکان ڈالوں گا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ لے کے ہم گلف میں آتے ہیں لیکن پھر ہمیں واپس جانا نصیب نہیں ہوتا وہ ٹارگیٹ جب پتے نکالنا شروع کرتا ہے تو تناور درخت بن جاتا ہے اس لیے کہ پیچھے بچوں کی خاصیں بھی نکلنا شروع ہو گئی ہیں نا ان کی پوری کرنی اپنی پوری کرنی بندہ دنیا میں اگر چاہے بھی تو اپنی مرضی پوری نہیں کر سکتا اس کی اگر تمنا پوری ہوگی تو وہ آدرت میں ہی پوری ہوگی یہاں نہیں ہو سکتی تو یہ پروجیکٹ ہے اگر آپ کو یہ چاہیے وا صحاب المین اما صحب فی صدر مخدود وطلود وزل امدود و ماہ مسکوف اگر یہ چاہیے تو بات کرو یہ یہ یہ چیزیں قرآن حکیم اسی, اسی پروجیکٹ کی تفصیلات ہے تمہیں کیا کرنا ہوگا رب کیا کرے گا اس کے لیے تمہیں یہ زندگی کیسے گزارنی ہوگی جب آپ کوئی پروجیکٹ منظور کر لیتے ہیں آپ پسند کر لیتے ہیں تو آپ اس کا بروشر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں جی یہ پیسے کس ذریعے سے بھیجے جائیں گے وہ کہتے ہیں جی ڈرافٹ بھیجنا ہے تو اس اکاؤنٹ پر بھیجیں اور فلاں کرنا ہے تو اس پر بھیجیں اور فلاں کرنا ہے تو اس پر بھیجیں فلاں برانچ میں بھیجیں اللہ تعالیٰ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر سارا کچھ بتا دیا ہے ان یہ کیا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو تمہارے نزدیک قریب ہے وہاں ڈال دو پیسہ میرے پاس پہنچ جائے گا اور وہ جو عتیجے کتنی میں فرمایا اللہ کہے گا میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں ہل تو تو خود کھلاتا ہے تو تو کیسے بھوکا تھا فرمایا تیرے پڑوس میں فلانا صاحب بھوکے تھے اگر تو اس کو کھلاتا تو آج وہ کھانا میرے یہاں پاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی تفصیلات پرانے حکیم وہی ہے اگر منظور ہے تو پڑھو اور اس پروسیجر پہ چلو تاکہ تم اس انجام سے دو چار ہو جائے تمہاری بکنگ ہو جائے نہیں کرو گے تو دوسرا تو ہے ہی ہے یعنی اس کے لیے تو کوئی خاص تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو خود ہی ہو جائے گا بندوبست یہ ساری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل سے بات کی ہے نشن خلقنا کم بڑی گیاری صورت ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم ہمیں سچا کیوں نہیں مانتے لا اولاد تو سد تم میرے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے جب آپ عربی سے بات کریں اور وہ آپ کو کہے کہ بلیو می تو کیا کہتا ہے کہتا ہے سدیک نی آخر سدکنی سدیک می اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا وائی یو ڈونٹ بلیو می لولاد تو سدیکون تم میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتے اگر ہم اللہ کی بات کا اعتبار کریں تو ویسے کریں نا جیسے وہ کہتا ہے ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ سے پہلے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ صاحب میں نے دبئی جانا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں صاحب آپ یہاں سے ٹرن لے لیں لیفٹ سائیڈ میں تو آپ کارنش روڈ پہ چڑھ جائیں گے سیدھے لیے آپ کو لے جائے گا تھینک یو ویری مچ لیکن ٹرن نہیں لیتا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی بات کا اعتبار نہیں کیا وہ کہتے اس کو میری طرح کوئی نہیں پتہ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے چکر لگا کے بےچارا آیا ہو سعودیہ میں یہی ہوتا ہے نا آپ کسی سے بھی رستہ پوچھیں تو کیا کہتا ہے روح روحول الاطول کرتے کرتے آپ کو وہ جدے کے بجائے تاش پہنچا دیں گے وہ ہو سکتا ہے چکر کاٹ کیا ہے لیکن اگر اس نے وہ ٹرن نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرتی پہلے تو آپ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں دن الصراط المستقیم دن الصراط المستقیم دن الصراط المستقیم, دن الصراط المستقیم. دن میں کتنی دفعہ جا کے اور جب وہ کہتا ہے لاتا کل اور ربا تو یہ تو نہیں ہو سکتا اگر صراط مستقیم کا مطلب ہے سود نہ کھاؤ تو ویری سوری پارڈن نہیں ہو سکتا اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا اس کا مطلب ہے تم نے رب کی بات کو سچا نہیں سمجھا رب پر بیلیو نہیں کیا پلولا تصدقور پھر اللہ نے دلائل دیے میں نے تمہیں پیدا کیا اس سے بڑی اور میری نشانی کیا ہو سکتی میری پروڈکٹ ہو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور سب سے بڑا گواہ تم کو ہونا چاہیے تھا میرا سب سے بڑا گواہ تمہیں ہونا چاہیے تھا دیکھو سورج کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے کبھی لیٹ نہیں ہوتا کیسے ہمارا حکم مانتا ہے ایک تم ہو پہاڑوں کو دیکھو جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کر رہے ہیں آپ جس چیز کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ تم کیوں نافرمانی کرتے ہو کائنات میں ایک انسان ہی باقی تو ہر چیز اپنا کام کرتی ہے پھر اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں تم نے اپنی ابتدا دیکھی ہے کیا تھی آج تم پروفیسر ہو آج تم نے پی ایچ ڈی کر لی آج تم نے پتہ نہیں کون سی لوجی پڑھ لی ہے ڈھیر ساری لوجیاں ہیں اور اب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں کام کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا لیکن ایک وقت تمہیں پتا ہے تو ملینز تیرنے والے کیڑوں میں ایک کیڑا تھے دمدار دار دیٹس اٹ ہم نے انتخاب کیا ان میں سے کہ ان پچپن ملین میں سے ہم نے اس کو بنانا ہے ہم نے تیرے اوپر انویسٹ کیا تمہیں لے گئے ڈارک روم کے اندر فی علمات ان سلاس یخ فی بتونے کم خل من بعد خل فی فیز ان سلاس تین اندھیروں کے اندر تمہیں اس نے پیدا کیا پھر نکالا اور سرپرائز نہ ماں کو پتا ہے کس پر گیا ہے نہ باپ کو پتا ہے کس پر گیا ہے دونوں انتظار میں ہیں کہ فوٹو کیسے آتا ہے مصور ہے نا اللہ باپ کہتا ہے میرے اوپر ہے چچا کے اوپر ہے دادا کے اوپر ہے اماں کہتی ہے میرے اوپر ہے نانا کے اوپر ہے نانی کے اوپر ہے ایک تجسس ہوتا ہے اور پہلا سوال یہی ہوتا ہے دیکھا ہے جی دیکھا ہے کس پر گیا ہے اس کا مطلب ہے تم دونوں کے لیے وہ سرپرائز ہے یہ کوئی اور ہے جس نے اس کی شکل بنائی پھر زراعت تم دبا کے آ جاتے ہو یہ ہم ہیں جو پیدا کرتے ہیں تم نے تو ضائع کر دیا نا دو چار بوری جا کے جب کھیت میں بو کے آتا ہے کسان اگر کوئی آدمی کھیتی کے پروسیس سے واقف نہ ہو تو کہے گا یار یہ عجیب آدمی ہے اچھے بھلے دانے لے کے آیا یہ چار مہینے کھا سکتا تھا ابھی لا کے خالی کر کے بوریاں لے کے جا رہا ہے اس کو مٹی میں ڈال رہا ہے لیکن جو واقف ہے اسے پتا کہ یہ ضائع نہیں ہوا یہ ضائع نہیں ہوا یہ نکلے گا اب جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں جن کا ایمان ہے جو واقف ہے اس پروسیس سے انہیں پتا ہے کہ یہ جو ہم نے انفاق کیا ہے یہ ختم نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں یا دماغ تمہارا خراب تھا مولوی نے تقریر کی تو نے یہ سارا کچھ لٹا کے رکھ دیا جیب خالی کروا لی تری مولوی صاحب نے اب چونکہ وہ اس پروسیس سے واقف نہیں اس کو پتا ہے ما صاحلہ اللہ جی نے ان سے کو کا ماسالے حبت امبت سب آسنا بلافی کلے سمبولت میات حبا ایک دانا سات سو دانے لے کر آتا ہے اسے پتہ ہے اس کو پتہ نہیں کھیتی کی مثال دی پھر پانی کی مثال دی جو پانی پیتے ہو کبھی غور سے دیکھا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہو اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کھارا بھی کر سکتے ہیں ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ پانی کے ساتھ منرل بھی اڑا کریں پانی کے ساتھ نمک بھی سمندر سے اڑا کریں ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے کوئی بھی حادثہ آج ہو جائے تو قانون بدلی بھی ہو سکتا ہے نشا جالنا ہو جالنا ہو فلاؤ نشاؤ جالنا ملح اور اجاج ایک تو نمکین وہ ہوتا ہے جو قابل برداشت ہوتا ہے بعض علاقوں میں پانی نمکین بھی ہوتا ہے لوگ پی بھی لیتے ہیں بعض دفعہ ہم نمک پانی میں ڈال کے بھی پیتے ہیں لیکن یہ جو اجاج ہے نا نا یہ پینے کے قابل نہیں ہے سمندر کا پانی نمکین نہیں ہے کڑوا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنائیں تو تم کیا کر لوگے کہاں وار کرو گے کوئی میرے خلاف کوئی جلوس کوئی جلسہ کوئی نو کانفیڈنس موشن تم اگلی بار اللہ کو ووٹ نہیں دو گے وہ تمہاری ووٹوں سے تو خدا بنا نہیں ہے کیا کر لوگے گے تمہارا ابھی آگے کہے گا نا تمہارے سامنے تمہارا بچہ مار دیتا ہوں تم کیا کر لیتے ہو میرا باپ مار دیتا ہوں پریسیڈنٹ کا باپ مر جاتا ہے کیا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمایا اگر ہم چاہیں جالنا ہو جاج ہم اس کو کڑوا کر دیں تو چاہتا کیا فلو لا تشکرون تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ میٹھا نازل ہو رہا ہے یعنی آپ اگر کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کا استعمال پازیٹو نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چور ہیں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں تھا وہ چیز استعمال کرنے کا اس پانی کے پینے سے آپ کے اندر جو جان آتی ہے اس کو رکوع و سجود اور اچھے آمال میں اس کو خرچ کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی میں اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے کوئی آدمی آپ سے ہی ادار لے کر یا آپ سے ہی خیرات لے کر آپ کے خلاف استعمال کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی قیامت گزر جاتی ہے اسی طرح اللہ کا معاملہ بھی ہے اس کی چھت کے نیچے رہتے ہو اس کا دیا ہوا کھاتے ہو اس کی توانائی سے چلتے ہو ایک ایک سانس اس نے تمہیں دی ہوئی ہے اور پھر بغاوت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی عظمت بیان کی کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ اس کے اندر کسی نے کوئی چیز شامل کر دی ہوگی کسی اور نے کچھ لکھ دیا ہوگا کسی چیز کو مٹا دیا ہوگا ایسی بات نہیں ہے یہ بڑی محفوظ کتاب ہے اور کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اس کے بعد آخر میں وہ منظر کشی ہے آخر میں جب اس پوری بحث کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹا ہے تو پھر وہ منظر جو جدائی کا منظر ہے اور ہر انسان پر گزرتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو کسی پر گزرے کسی پر نہ گزرے وہ یہاں کوئی فنش ہو جاتا ہے کوئی ریزائن کرتا ہے کسی کی سائٹ تبدیل ہو جاتی ہے کمپنی دوسرے ملک میں اس کو بھیج دیتی ہے مختلف احوال گزرتے ہیں نا آدمیوں پر کچھ پر گزرتے ہیں کچھ پر نہیں گزرتے یہ وہ عالم ہے یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں جس سے وہ ہستی بھی گزری ہے جس کے لئے کائنات سجائی گئی ہے یہ وہ مرحلہ ارشاد فرمایا فلاح اللہ ایزا بلا قطل پھر جب وہ وقت آتا ہے جب جان حلقوم میں آ کر اٹک جاتی ہے بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں وہ ان تم ہی نیزن اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو یہ کچھ چوری چھپے کی بات نہیں ہے جیسے سورہ اتکاسر میں ارشاد فرمایا کہ الحاق مکاسر ہے تاضر تم تمہیں اتکاسر نے 99 کے چکر نے جمع کرنے کے جوڑنے کی لالچ نے الحاق ماقل کر کے رکھ دیا ہے کس چیز ایک آدمی سامان اکٹھا کرتا رہے اور اس کی فلائٹ نکل جائے آپ اس کو کیا کہیں گے عقلمند کہیں گے آپ اس کے بھرے ہوئے بکسے دیکھیں گے یار کیا رسی ماری ہے یار ایسے پتا چلتا ہے جیسے دل میں اس نے طے کیا ہوا کہ کسٹمر کھلوانی نہیں ہے سودا کرنا ہے آدمی باندھتا ہے تو اس طریقے سے باندھتا ہے کہ کھولنی پڑے تو کھل جائے یار کیا رسیاں ماری ہیں لیکن ادھر سے جہاز اڑ گیا ہے اللہ کرتا تم رسی مارتے رہتے ہو جہاز اڑ جاتا ہے حتا ضرور المقابر تم قبریں دیکھتے ہو قبروں کو وزٹ کرتے ہو یعنی یا تو یہ ہو کہ معاملہ شک میں ہو جب آدمی پاکستان سے دبئی کے لیے بیٹھ جاتا ہے نا تو وہاں والوں کے لیے تو آدمی بڑا سوٹ بوٹ آتا ہے اور عملہ بھی جہاز کا بڑا ویل ڈریسڈ ہوتا ہے اور اندر ایئرپورٹ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو وہاں والے تو یہی کہتے ہیں نا پتھر تو گیا ہے ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے اس کا کلجا ٹھنڈا ہوتا ہے پتر چڑھ گیا ہے پار اب پتر پر یہاں آ کے کیا گزرتی ہے یہ الگ کہانی ہے لیکن کم از کم وہاں والے تو جہاز میں بٹھاتے ہیں نا بہت خوبصورت جہاز ہوتا ہے بہت اچھے عملے کے سپرد کرتے ہیں اور تم کس چیز میں شک ہے تم تو مٹی میں پھینک کے آتے ہو ہتھا زر تو پاکستان والوں کو تو شک ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جہاز میں بٹھایا ہے آگے یہاں آ کے وہ سوٹ بوٹ اتر گیا ہے اور جناب اس بچے کو ماں بھی پہچانے دیکھے تو پہچانے نہیں دبئی سے ایک چھاپ گئے تو والدہ بھی ملی سر پہ, پہ ہاتھ پھیرا اس نے بہن بھی ملی بہن نے پہچان لیا تو جب بیٹھ کے چولہے کے پاس تو ماں پوچھتی ہے بیٹی سے سوہی اور کون ہونا ماں یہ فلاں ہے نا بیٹا ہے بھائی جان پھر ماں دوبارہ اٹھ کے ملی ہے کوئی شک ہو سکتا ہے یعنی پاکستان سے تو وہ اسوٹ بوٹس بیچتے نا انہیں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ ہم پر یہاں کیا گزرتی ہے ایٹی ون ایٹی ایٹی, ایٹی ون کی بات ہے دبئی میں گیا تو واپسی پہ میں نے ایک جگہ شیر لکھا دیکھا وہ عاسی کرتا ہے صحیح اس دور میں دبئی آنے والوں کی اور ہم اس دور سے گزرے شیر تھا دبئی میں آیا ہوں ریت پر سوتا ہوں کلی یاد آتی ہے زار زار روتا ہوں اور چونکہ ہم بھی اس وقت ریت پر سوتے تھے شیر سے ایسے لگا جیسے پاؤں سے آگ لگی اور سر میں نکل گئی کوئی کیفیت نہیں پوری فیملی ہم جا کے ریت پر سویا کرتے تھے بجلی کوئی نہیں ہوتی تھی بات افا بدو کروزریں گھوم گوں گر لے کے آتے تھے آگے ہمارے آٹھ دس بستر لگے ہوئے ہوتے تھے بالکل آ کے بریک سر پر مارتے تھے نہ مارتے تو ہو سکتے سب کو سفایا کر کے لے جاتے وہ کیفیت کہ دبئی میں آیا ہوں ریت پر سوتا ہوں کلی یاد آتی ہے زار زار روتا تو واقعی ہم روتے تھے پتہ نہیں کون سی مصیبت والا دن تھا کہ ہمیں دبئی آنا پڑ گیا پتہ نہیں کس نے بدوا دی ہے لیکن تو مل مقابل کا ٹکڑا کسی کے ساتھ دیکھا ہے دیکھتے بھی ہو خالی ہاتھ سکندر جب دبئی سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے دیکھتے بھی ہو کہ خالی ہاتھ جاتے ہیں پھر بھی اللہ کو منتقاس اور ننانوے کے چکر نے تمہیں غافل کر کے رکھ دی وہی بات ہے یہاں ان تم این جن تنظرون یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا ما ہوتا ہے وہ ناشن وکر ابو الی ہے من اور ہم تمہاری بنسبت اس شخص کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے اس بندے کو نظر آ جاتے جب احوال آخرت کے شروع ہوتے ہیں بندے کو پتہ چل جاتا ہے قرآن کہتا وہ غن انا حل فراق اسے پتا چل جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ ہے بندہ کہتا میں نہیں بچنا اسے آسار نظر شروع ہو تو اسے پتا چل گیا کہ اب دنیا کی بنسبت اگلی منزل جو ہے وہ قریب اب وہ سائیڈ قریب ہے یہ میں پیچھے سو رہا وہ انتمشین ہے جن اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ڈاکٹر ہوتا ہے نا بیٹا ڈاکٹر ویسے تو حسرت ہوتی ہے آدمی کو کہ کاش ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے تو شاید یہ نہ ہوتا لیکن ڈاکٹر کا اپنا ابا بھی مر جاتا ساری مشینیں لگی ہوتی ہیں ابا مر جاتا بعد اب بھی ہوتا کہ شاید ہاسپٹل پہنچ جاتے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل والے بھی مر جاتے ہیں بات اب کہتے ہیں شاید لندن کا امریکہ کا ویزا لگ جاتا وہاں چلے جاتے وہاں پر بائی پاس ہوتا بچ جاتے دبئی اس میں لندن میں اور امریکہ میں بھی دنیا مرتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا کام تمہارے سامنے ہوتا ہے سب کے ساتھ گزرتا ہے کسی کو اللہ نے سپیر نہیں کیا نبیوں پر بھی گزرا ہے صحابہ پر بھی گزرا ہے ولیوں پر بھی گزرا ہے اور تمہارے اوپر بھی گزرتا ہے کون ہے جو یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ نہیں گزرا میرا باپ میرا بھائی میرا چچا میری بیوی میرا فلاں فلاں عزیزوں آکاروں میں سے کون نہیں کہتے کہ مہاتما بدھ کی کوئی تھی پیروکار تھی کوئی تو بیٹا مر گیا آپ تو یہ مائیں اکثر بیشتر طرح کر جاتی ہیں وہ گئی اس نے کہا جی میرا بیٹا زندہ کروا دیں اس نے کہا بی بی مر گیا ساری دنیا مرتی ہے نہیں مجھ میں اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہے میں آپ کی مرید ہوں رادا مجھے آپ واپس کروا کے دیں ہو جاتا ہے جن کی وقفیت ہوتی ہے چلان واپس ہو جاتا ہے غریب مخالفہ بھر کے آ جاتا ہے جس کا واسطہ ہوتا ہے وہ اوپر جا کے تو کینسل کروا دیتا ہے وہ چاہتے کہ بوڑھی آ کے یہ کینسل کروا دیں انہوں نے کہا اچھا مائی جاؤ گاؤں میں سے جس گھر میں کوئی ماتم نہیں ہوا اس گھر کے چولہے کی راکھ لے آؤ اب بوڑھی گئی سارا گاؤں پھرا کسی نے بھی نہیں کہا کہ مارا کوئی نہیں مرا واپس آ گئی کہنا جی مجھے تو کوئی ایسا گھر نہیں ملا اس میں کوئی نہ مرا کہا تو پھر پھر تو بھی جا اور تیرے گھر بھی کوئی خاک لینے آئے تو اسے دینا نہیں اسے بتانا کہ میرا بھی کوئی مرا ہے وَأَنتُم اللہ سے اچھا اللہ تعالی دنیا میں بھی ہمارے قریب ہے نا من حبل ہم نے انسان بنایا ہے تو یہ کوئی اسکائی لیب نہیں بن گیا کہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا ہوتا ہے نا ایک مصنوعی سیارہ آپ نے چھوڑ دیا اس کے بعد آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا پھر اب یہ گر رہا ہے ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں پاکستان پر گرے گا کراچی میں گرے گا اسٹریلیا میں گرے گا بھائی کہاں گرے گا انسان کوئی سکھائی لب نہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا اور پھر اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا نہیں وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے اور انسان کا مرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے ایسا کوئی بھی نہیں جو کہے کہ نا میں نہیں مرتا اس لیے کہ میں دور ہو گیا مجھ تک گرفت نہیں اس کی ولاقت خلق نل انسان ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ نا علامات وس و صبحی اور ہمیں اس کی بھی خبر ہوتی ہے جو اس کا نفس اس کو وسوسے بس ڈالتا ہے وہ جب بہو پتر کو پڑھا رہی ہوتی ہے تو ساس کو پتہ ہوتا ہے اندر کیا مذاکرات چل رہے ہیں اس لیے کہ ساس خود بھی پڑھا کے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ساس بننے سے پہلے بہو والے مرلے سے گزری ہوئی ہے لہٰذا اسے پتہ ہے کہ اندر جو ہے وہ کون سا ایڈیشن کر رہا ہے اور کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے کیا دلائل دیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی کو معلوم ہوتا ہے جب انفاق کی دعوت ہوتی ہے اور بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے اندر یہ ہوتی ہے وہ پہلی جنگ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے فرمایا کا فی طاعت اللہ تو اپنے نفس سے لڑے جد کرے سٹرگل کرے اس کو اللہ کی طاعت پر راضی کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کہیں نظر پڑ کے آپ نے نظر اٹالی دل کا تیرہ پھر دیکھ لینا چاہیے ایک دوم. نہیں پتا نہیں انگریز ہے کون ہے نہیں بھائی نہیں دیکھنا ہے یہ جو دو چار لمحے گزرتے ہیں نا یہ نوٹ کیے جائے اور یہی کریٹیکل ڈیفائننگ جو مومنٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں جس میں بندے کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نامرم سے اپنی نظر کو ہٹا لے کبھی تجربہ کر کے دیکھ نظر پڑی اور آدمی نے نظر ہٹا لیا ہے حضور نے فرمایا ایمان کی ٹھنڈک کو وہ سینے میں محسوس کرے گا کہ میرے اندر ایمان ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے لیبورٹری چاہیے ہو باہر نکل فٹ پاتھ پہ جن کو ہزاروں دفعہ ایمان محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر ہے جس نے شٹر ڈاؤن کیا ہے جس نے وہاں سے نظر ہٹائی ہے وہ آدمی محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو الیہ من حبل اس کی شارع سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب یہاں وہی بات ہے کہ مرتے ہوئے بندہ محسوس کرتا ہے پھر کہتا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ دنیا میں نہیں کرتا دنیا میں بھی وہ اس کے قریب ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے نہیں ابھی اگر وہ گرفت کرنے بھی لگے اللہ تعالیٰ تو زیادہ زیادہ نوکری جائے گی نا لیکن میں نے تو اتنے شیر خریدے ہوئے اور اس نے مربے زمین بھی خریدی ہوئی ہے وہ دو چار کوٹیاں کرائے پر چڑی یعنی اگر اللہ پکڑا بھی جائے تو ہو سکتا ہے گاڑی میری کا ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن یہ جو سائیڈ بزنس میں نے کیا ہوا ہے یہ جب تک آستہ آستہ ٹھپ ہوتا تب تک میرے دن گزر ہی جائیں گے یہ نہیں سمجھ سکتا وہ کہ بیاک وقت بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں پڑا رہے تو چلا جائے ان کی حیثیت تیرے ساتھ ہے نا آپ دیکھیں ایک اس کے آگے ایک زیرو دس دو زیرو سو تین زیرو ہزار چار زیرو دس ہزار اور پانچ زیرو ایک لاکھ ہو ان کی اگر ویلیو ختم کرنی ہے تو ایک ایک زیرو کو ختم کرنے کی بجائے وہ جو پہلے والا ایکا ہے آپ اس کو مٹا دیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے زیرو بندے کی ساری جائیداد سارے عہدے سارا کچھ اس ایک کے آگے لگی ہوئی زیرو ہے اور تیرا ایکا مٹ جائے تو سارا کچھ زیرو ہے تیرا نام مٹ جاتا ہے یعنی میں مثال دیا کرتا ہوں بہت دفعہ تجربہ ہوا آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کی میت کو ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے تو سگی ماں بھی یہ نہیں کہتی کہ حنیف کو ادھر کرو حنیف کو ادھر کرو حنیف کو, کو چھاؤں میں کرو انیف کیا کہتی ہے میت کو ادھر کرو میت کو پنکھے کے نیچے کر دو میت ارد گرد برف لگا دو پوچھتی بھی ہے تو کیا کہتی ہے یہ نہیں کہتی انیف کا کیا حال ہے کہتی ہے میت کا کیا حال ہے یہی ہے نا بات ختم ہو گئی تیرا نام رب کے یہاں سے کٹا تو تیری ماں کے منہ سے لینا بھی ختم ہو گیا یہ ہے تیری حیثیت وہ ان تم شین ہے جن تنظور و لہن اقرب ولی مین کو لاک اللہ تم سے یہ ہے پوائنٹ کی بات یہ فلسفے کا جواب ہے اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہو آزاد ہو انسان یہی کہتا ہے, میں آزاد ہوں اور یہ پابندیاں مذہب نے لگائی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو کسی کے قبضے میں نہیں ہو آزاد ہو تم مر کیوں رہے ہو وائی آر یو گوئنگ ٹو ڈائی مرضی سے مر رہے ہو تم تو تلیاں رکھ رہے ہو ڈاکٹر تک پہنچاؤ طویل دادا کرو فلاں کرو فلاں کرو یہی کہنا وکیلا من راک اور کہا جاتا کوئی طویل داغا کرنے والا ہے دوائیاں جب جواب دے جاتی تو ڈاکٹر بھی یہی کہنا کہ آپ سرکار دعا کا وقت ختم ہو آپ دعا کا وقت کوئی مولوی دیکھو اگر کوئی دو چار مہینے لگوا دے آپ کے ہماری طرف سے بندہ لا علاج ہے کینسر کا لاسٹ سٹیج ہے جو مرضی ہے کھاتا ہے کھلاؤ اس کو پلاؤ لا ان کو غیر مدینین اگر تم غیر مدینین ہو کسی کے دیندار نہیں ہو یہ زندگی تمہیں قرض نہیں ملی ہوئی تیری اپنی ہے تر گرو نہ ان کن تم تو لوٹا لو نا اس کو اگر تم سچے ہو اگر تیری اپنی ہے بندہ سیلف اسپانسر ہے اپنا ویزا ہے تو ارباب جب سال کی مور لگا کے بندے کو آؤٹ کر رہا ہو تو پھر اس وقت بندہ پوچھتا ہے نا سرکار سیلف اسپانسر ہو تو یہ زلیل ہو کے جا کیوں رہے ہو ترج اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو یہ زندگی تمہیں کسی نے مستہار نہیں دی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے ترجمو الفاظ نے ترجمہ اس کا کیا ہے پکتال نے دو یو ناٹ فورس اٹ بیک وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا رو نو کہ اج رو محمد اج رو تا منا آئی جان شکنجے اندر جو بیلن وچ گنا جب بیلن میں گنا آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو جوس نکلتا ہے رو جو نکلتی ہے اس کو بندہ کہے کہ اس کے اندر رہو گنے کے اندر رہ سکتی ہے وہ کہتے ہیں نو کہ آج رو محمد آج کہو اس جوس کو اس رو کو کہو آج اس گنے میں رہو آج رو منا سو سال اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے ایک رات اپنی مرضی کی نکال جا تو ہم کہیں گے کہ تیری مرضی بھی ہے نہیں اس نے جس دن جس جگہ جس کے گھر چاہ تمہیں پیدا کر دیا تیری کوئی مرضی نہیں چلی ہمارا انتخاب قوموں کا رب نے کیا نا اس نے فیصلہ کیا مجھے ڈار کے گھر میں پیدا کرنا ہے فلاں کو چودھری کے گھر میں پیدا کرنا ہے فلاں کو ملک کے فلاں کو بنگش کے فلاں کو جناب افریدی کے یہ فیصلے کس کے ہیں میرا فیصلہ کوئی مجھ سے کسی نے کوئی فیس لی تھی کوئی پوچھا تھا کوئی مشورہ لیا تھا نہیں جب اس نے چاہ مجھے پیدا کیا اور جب اس نے چاہ مجھے مار دیا مارنے میں بھی وہ مشورہ نہیں لیتا کہ یہ بچہ جوان اور یہ اکثر بیشت ایک ہی ماں اس کا ایک ہی بیٹا ہے ریسنٹلی واقعہ ہوا شب والے دن گولی سے بندہ مر گیا اب یہ ہوتے ہیں ہمارے کارنامے جب ہم یہ آتش بازیاں کرتے ہیں نا اور پتنگ بازیاں کر کے اور گلے کاٹتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے یہاں کا اصل میں نظام ایسا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں بچہ مر گیا ایک ہی بچہ ہے چودہ سال کے پندرہ سال کے ماں کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہیں باپ کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہیں میں نے چھوٹا سا دیکھا ہے باپ اس کو جدر بھی جاتا تھا اٹھا کے چاروں طرف لے کے جاتا تھا ایک خاتون رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو نا ماں نے شیرا بھی نہیں دیکھا میں نے کہا اللہ بے نیاز کس لیے ہے اس نے کہا اللہ اس مد اللہ بے نیاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی پلاننگ انفورس کرتا ہے تم سے مشورہ نہیں لیتا وہ بے نیاز ہے بے نیازی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہ تو چڑیا کو اور کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے انٹیکٹ ہے ہر جگہ وہ درخت کا پتہ بھی اس کے علم میں گرتا ہے بے نیازی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے اللہ بے پرواہ نہیں ہے اس نے جس کا جو رزق لکھا ہے پہنچا کے دم لیتا ہے اور جس کی موت لکھی ہے اس کو مار کے دم لیتا ہے بے پرواہ نہیں ہو لاپرواہ جو ہے وہ اللہ لا لاپرواہ نہیں ہے اسمد کا مطلب یہ ہے اور اسمدھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے اپنا جو فیصلہ کر لیتا ہے کچھ بھی ہو ولا یخا کو وہ اس کے آفٹر ایفیکٹ سے ڈرتا نہیں ہے کہ کاری انیب کو اس مسجد سے میں نے نکال دیا تو پیچھے کوئی مجاور آ کے نہ بیٹھ جائے یہاں پہ اور مسجد کا اتنا کام ہو رہا ہے وہ رک نہیں کسی کے مرنے سے کسی کے جانے سے کسی کے جگہ چھٹنے سے نظام جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے وہ بے نیازہ. اس نے جو پلاننگ بنائی ہوئی ہے وہ اس کو نافذ کرے گا اس قسم کی سوچیں رب کبھی نہیں سوچتا بندہ سوچتا ہے ایک خاتون ہے بیس سال کے بعد بچہ ہوا وہ بیچاری ہوش میں بھی نہیں آئی اور مر گئی اب ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر دیکھ لیتی نا تو پھر حسرت نہ ہوتی کم از کم سے پتہ تو چل جاتا نا پتھر ہوا ہے یعنی تسلی سے مرتی کہ اگر میں مر بھی رہی ہوں تو کم از کم میں نے ایک چیز پیچھے دے کے تو جا رہی نا بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا چلا کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے یہی اللہ کی بے نیازی کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کرتا اب ترجعونا نہ ان کو تم اگر تم سچے ہو اور کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہو اور کسی کی ایکس تم تک نہیں ہے تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو تم تو اپنی موت کا وقت بھی اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے ترجیح نہ ان کو تم اب جب تم یہ لوٹا نہیں سکتے تمہیں مرنا ہے تو جب مرنا ہے تو پھر تمہیں وہ جو دو انجام پہلے ذکر ہوئے ہیں تمہیں ان کا سامنا کرنا ہے اب اگر یہ مرنے والا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آگے آئی فما ان کا نمین الکربین اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے تھا راخن و رح موجی موجی وہ جنت نئی تو بھری جنت جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ماں لا نا اچھ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ولا او نچ نہ کسی کے کانوں نے وہ کچھ سنا ہے والا خطرا فل بے بسر اور نہ ان کا خیال ہی کسی آدمی کے دل پر گزرا ہے وہ کچھ وہاں ہے اب جو بھی مرا ہے میرا والد بھی فوت ہوا بہت سا آپ والد دعا بھی کرواتے ہیں والدہ بھی فوت ہوئی وہ ان میں سے کسی ایک انجام کے وہ حقدار ہیں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی اور انجام ہو کسی اور طرف نکل جائیں کوئی جیلی سند بنوا لیں گزارتے خارجہ سے ٹیسٹ کروا لیں وہاں یہ ممکن نہیں ہے وہ اما انکان امن المقرہ فروخن و رحان وہ جننا تو نہ آئی وہ اما اور اگر یہ مرنے والا اصحاب یمین میں سے ہے سلام اللہ کا منصابل امی تو شاباش سلامتی تمہارے لیے دائیں ہاتھ والو بہت بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے سلامتی عطا کر سلامتی کے ساتھ بات سب کچھ جڑا ہوا اماں ان کا نمن المکزبین گالین اور اگر یہ مرنے والا خدا نہ ناخواستہ ان جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کرے کسی مسلمان کو بھی نہ کرے انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے بہرحال اگر مرنے والا ان کا نمن المقزبین اور گالین ہے جٹلانے والا ہے تو جٹلانا دو قسم کا ایک تو یہ کہ میں نہیں مانوں میں مانتا ہی نہیں ہوں اور ایک یہ کہ میں یہ تو مانتا ہوں کہ آپ فلاں ہیں لیکن یہ کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا عہدے کو مانتا ہوں بات نہیں مانتا منافقین کا کیا کام تھا ایزا جا کر منافقوں نہ کہو نش کھا دو جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ یقیناً لا رسول اللہ آپ یقیناً اللہ کے رسول مانتے تھے لیکن حکم نہیں مانتے عذر کر دیتے تھے بہانے کر دیتے تھے ایک مقذب وہ قسم کا عملی تقزیب کرنے والا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ہمیں حکم ہے کہ اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو لیکن یہ کہ اب ساری زندگی اس طرح بھی تو نہیں نا گزاری جا سکتی فلاں حکم اللہ کا ہے لیکن نماز ٹھیک ہے فرض ہے مانتا ہوں میں لیکن یہ کہ کپڑے پلیت ہیں نماز فرض ہے کپڑے پلیت ہیں روزہ فرض ہے بس ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ عملی تکزیب ہے امر سے رد کر دینا کسی گروہ کو اور غالین بھٹکے ہوئے گمراہ ہزاروں فلسفے جان چھڑانے کے لیے فلاں پہنچ, فلاں پہنچ جائے گا فلاں پہنچ جائے گا فلاں پہنچ جائے گا وہ لے جائے گا بعض لوگ ہوتے ہیں نا فون نمبر بھی لے کے نہیں آتے ساتھ اور ایئرپورٹ پر پھنس جاتے ہیں کسی نے انہیں کہا تھا میں نا کے لے جاؤں گا تم بس وہاں میرا نام لے دینا اور وہ اندر نام ہی نام لیتا رہتا ہے فون نمبر بھی پاس اس کے کوئی نہیں ہوتا اور اگلے اسی فلائٹ پہ بٹھا کے پیچھے بھیج دیتے اور وہاں سے تو لوگ دعائیں کریں گے ربا نہ اب سر نہ وس میں نہ فلائٹ کوئی واپس نہیں جاتی اب چال ہمیں لندن میں نہ پیدا کرنا ٹھنڈے علاقے میں ہمیں سمالیا میں ہی پیدا کر دینا ہم گرمی میں ہی گزارا کر دیں گے لیکن کوئی واپسی کی فلائٹ نہیں اسلام آباد میں نہ اترے پشاور میں ہی اتر جائیں وہاں سے کوچ میں چلے جائیں گے ہم فرجے پر ہمیں واپس لوٹاتے وہاں سے تو واپسی کی بھی فلائٹ کوئی نہیں تو اگر وہ مقزبین اور غالین میں سے ہیں جن نے سو سو اس لیے کہ جان بچانے کے لیے شیطان سو چیزیں ایک آدمی کو کہتا ہے فلادوں میں پہنچے گا تم تو بڑے جس نے کلمہ پچھونے میں جس نے کلمہ پڑا اپنے جنت میں جانا تم تو رات دن کلمہ پڑھتے رہتے تو کلمے کا حق اس میں جو کلمہ ہے وہ کلم صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اور جب اخلاص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لازمن عمل ہوتا ہے ممکن ہی نہیں کہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑا جائے اور عمل اس کے ساتھ نہ ہو منافقین جو ہے ان کے ایمان کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پیش کیا ولا یا تو نسولا اللہ وحم کسالات ولا انفقون اللہ اوم یورا ان کے وہ ریا کاری کے لیے یورا الناسا لوگوں کی رہا کرتے ہیں ولا یس قرون اللہ اللہ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان, ان کے ایمان کی نفی کے لیے دلیل کون سی پیش کی ہے ان کے عمل کو پیش کی ہے کہ چونکہ ان کا عمل کلمے کے مطابق نہیں ہے لاز اخلاق نہیں قبول نہیں فمان کان امین المقبین الدعلیم فا نوز المن حمیم تو سب سے پہلے جو ان کی مہمانی ہوگی وہ ہوگی حمیم کے ساتھ نزل کہتے ہیں جب آدمی سیدھا آ کے اترے گاڑی سے اندر بیٹھے تو اس وقت جو آپ لسی شسی چائے شائے یا کوئی کولڈ ڈرنکس جو بھی اس کو پیش کرتے ہیں اس کا نام ہے نزل نازل ہوتے ہی جو پہلی ریفریشمنٹ ہے اس کا نام ہے نزل باقی کھانا وانا تو بعد میں تیار ہوتا ہے نا آتے ہی آپ ان سے پوچھیں ٹھنڈا لینا یا گرم لینا ہے فرمایا وہاں ٹھنڈے کی تو بات ہی کوئی نہیں نا لا زوکن اتھی یا بردن ٹھنڈا تو بھول ہی جاؤ فنوز من حمیم سب سے پہلے جو انٹرٹینمنٹ ہوگی ان کی وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے سرکار یہ تو ذرا مارو نا وہ بغاوت والے اور بندوبست کرتے ہیں ہم گرز رکھے ہوئے ہم نے گرم کر رہے ہیں ان کا بھی اور بھی اگلا بھی کام کرتے ہیں لیکن فی الحال آپ یہ پی لیں اینٹی سیپٹک فنود ان حمیم واپس لیا تو جہیم سینکے گا وہ جہیم کو جہنم کو تکے بنتے ہیں مشوی لاہ مشی وہ گرل گھومتی رہتی ہے آپ کے سامنے اس کا یش ول وجوہ قرآن نے استعمال کیا چیروں کو بھون ڈالے گی پانی ایسا ہوگا یا ولا كا دو وہ گھونٹ پیے گا مگر اندر نہیں جائے گا وہ یا موت من کن مكان وہ ہوا موت <بِمَيِّد> امد امد کے ہر طرف سے اس پر آئے گی ہر اداب مارنے والا ہوگا مگر وہ ماں ہوا <بِمَيِّد> وہ مرے گا نہیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اس وقت تو مرنے کی سفارشیں ڈلوائیں گے یا مالک لے نہ رب اے مالک اپنے رب سے کہ ہمیں مار دینا کہاں کے سن سرکار موت کھول جاؤ تمہیں اب رہنا فنوز من حمیم وہ تسلیت ذہیم اناظ اللہ حق یقین <الْيَقِينًا> یہ یقینی اور سچی بات ہے یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے ابن صفی کی یہ ناول نہیں ہے کوئی جس کا اینڈ بیان کیا جا رہا ہے یہ انسانی زندگی کا اینڈ ہے انہا زیادہ ہوا آپ کو یقین فب بسم رب کا اگر اب تم نے اس برے انجام سے بچنا ہے تو اپنے رب کے نام کی تصویر کرو واخردا وانا نے حمد اللہ نے